مسیح خداوت میں اب سب کی سلامتی ہو خوش ہیں اب سب آلویہ آئی یسو کے لیے زوردار आज हम آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ داؤد بادشاہ کی زندگی کے ساتھ ہے اور اسٹڈی میں ہم بہت سی باتیں سیکھیں گے اور تقریباً ڈیوڈ کی لائف کے بہت سے ایسپیکٹس کو ہم کور کریں گے اور دس سے لے کر غالباً پندرہ جو میسیجز ہیں ہم اس میں اسٹڈی کریں گے اور تھرو آؤٹ دا بائبل داع نبی کے تعلق سے جو سکیٹرڈ ہیں یا اس کی جوگی کے حصے ہیں ہم ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس میں سے سیکھیں گے کہ خدا اپنے بندے کی زندگی کے وسیلہ سے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے آج ہم داؤت کے تعلق سے خدا کے تعلق سے اور اپنے تعلق سے ہم بہت سی نئی باتیں سیکھیں لوہیا اور میرا ایمان ہے کہ یہ ایک لائف چینجنگ سیریز ہے اس ان پیغامات کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک گہری تبدیلی آئی خدا آپ کو برکت دینے کو ہے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے سو جو مین پیسج ہم اپنے سامنے رکھیں گے پہلا سیمول سولہ باب یہ وہ مین ٹیکسٹ ہے جہاں سے ہم آج کی ساری سیریز کو اسٹڈی کریں گے پہلا سہم سولو بار پیج ٹو سیونٹی فائیو اور اس سیریز کا جو ٹائٹل ہے درنی ود گاڈ خدا کے ساتھ سفر کیسے خدا ایک چرواہی کو بادشاہ بنا دیتا واٹ آر دا پرنسپلس کیسے خدا ایک ان نون شخص کو لیتا ہے اور اسے ہسٹری کا سب سے نون شخص بنا دیتا ہے آمین یہ کس کا کام ہے خدا کا کام داؤد نبی کی زندگی ہمیں بہت سے لیسن سکھاتی ہے اور جس میں جو بنیادی سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے گاڈ از سوورن خدا سوورن ہے یعنی خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کی سلیکشن سوورن ہے اس کی چوائس سوورن ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے وہ موو کرتا ہے سو so اس پوری سیریز کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے جرنی وتھ گاڈ ایک چرواہے کا خدا کے ساتھ سفر جو اس چرواہے کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اور آج بھی جب ہم اس سفر کو فالو کرتے ہیں جو ڈیوڈ نے کیا خدا ہماری زندگیوں میں بھی بڑے بڑے کام کرتے اور اس سیریز کو جو ہم سب ٹائٹل دے سکتے ہیں دیٹ از ا ہارٹ آف چیمپئن اچن ہارٹ یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق سو so, جو سب ٹائٹل اس سیریز کا وہ ہے کہ ایک چیمپین کا جو دل ہے وہ کیسا ہوتا oh, God makes a خدا کیسے بناتا ہے خدا اپنے لیے ہے خدا اپنے لیے چیمپینز کیسے بناتا ہے اور خدا نے یہ کمنٹس صرف داؤد نبی کے لیے دیے ہیں یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق اینڈ فار نو بڈی گوڈ گیو کمنٹس کسی اور کے تعلق سے کبھی بھی خدا نے یہ کمنٹس نہیں دیے یہ سنگلر کمنٹس ہیں اور صرف داؤد نبی کے لیے ہیں اور خدام نے کہا یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق سو so, بہت سی گہری باتیں ہم اس میں سیکھیں گے لیڈرشپ کے تعلق سے بھی خاندانی زندگی کے تعلق سے بھی روحانی زندگی کے تعلق سے بھی منسٹری کے تعلق سے بھی داؤد کی زندگی ان سارے ایریاز میں بڑی انٹیگریٹڈ زندگی ہے اور ہم اس کے زندگی کے ان پہلو سے اپنے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے سو so اس کی زندگی لیڈرشپ کے لیے بھی پیغام رکھتی ہے اس کی زندگی ایک انڈیویجل کے لیے بھی پیغام رکھتی ہے اس کی زندگی نوجوانوں کے لیے بھی پیغام رکھتی ہے اور اس کی زندگی خاندانی زندگی کے تعلق سے بھی ایک پیغام رکھتی ہے اور اس میں ایک بنیادی بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیسے داؤد اپنی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس میں خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے ہاؤ ڈیوڈ میٹس وتھ گاڈ ان دا ٹرننگ پوائنٹس آف اس لائف جب آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں ایسے لمحات آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کے ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں یا چینج کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی کے اہم معاملات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں At that time you must meet with God ان پوائنٹس پہ ان لمحات میں زندگی کے ان ٹرننگ پوائنٹس میں زندگی کے ان ایشوز میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے ہم خدا کے ساتھ ملاقات کریں اینڈ دس از واٹ میکس سکسفل یہی خوبی ہے جس نے داؤد کو کامیاب بنا دیا چیمپئن بنا دیا خوبصورت بنا دیا فاتح بنا دیا کہ وہ اپنی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس میں ہمیشہ خدا کے ساتھ ملاقات کر اور اسی تناظر میں بہت سے زبور جو ہے وہ ڈیوڈ نے لکھے جیسے ہم یہ زبور گاتے ہیں چکنا و و مدد لئی میں اس اور جب بھی اسے اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت تھی خدا کی مدد کی ضرورت تھی اس نے اس پر توکل کیا اس کی نگاہیں کس پر تھی وہ خدا مند کی طرف دیکھ رہا تھا اس مومنٹ پہ بھی خدا میری مدد کرے اور یہی وہ اس کی بنیادی خوبی ہے جس نے اسے ایک چرواہے سے ایک بادشاہ بنا دیا کیونکہ اس کی نگاہیں ہمیشہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خدا کو یسو کو تختی رہتی آلویز ڈپینڈیڈ اپان گاڈ ہی واز آلویز لوکنگ اپون گاڈ اور ایک اور اہم سبق جو ہم اس لائف میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے ڈیوڈ کی لائف سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ داؤد اپنے حالات میں سے موو کر رہا تھا گزر رہا تھا لیکن خدا اس چھوٹے بچے کی زندگی میں اس لڑکے کی زندگی میں بیہائنڈ دا سینس اپنا کام کر رہے سم ٹائمس ہم صرف حالات کو دیکھتے ہیں ہم اپنی سٹرگلز کو دیکھتے ہیں سم ٹائمس ہمیں صرف دیواری نظر آتی ہیں پہاڑ نظر آتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں ان سینز کے پیچھے خدا اپنا کام کر رہا ہے ان حالات کے پیچھے خدا اپنا کام کر رہا اور داؤد نبی کا جو سارا خلاصہ ہے زندگی کا وہ ہمیں دو ورسز میں ملتا ہے آئے ہم وہ زب دیکھیں سام سیونٹی ایٹ اٹہتر زبور اور اس کی ستروی آئے سے لے کر بہتروی آئے تک تین ورسز میں آصف کے زبور میں اس نے داؤد نبی کی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دس از ہاؤ ادر پیپل وی یو اباؤٹ ڈیوڈ دوسروں کا جو نقطہ نظر ہے داود نبی کے تعلق سے وہ کچھ اس طرح کا تھا کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اس نے اپنے بندہ دعوت کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا ہاں اس نے اپنے بندہ داؤد کو چنا گاڈ نے اپنی سوورن مو میں داود داود نبی کو چنا اور اسے بھیڑ سالوں میں سے ای واس پیسرنگ دا شیپس گلا بانی کر رہا تھا وہاں سے گداو نے اس کو چنا آگے وہ سے بچے والی بھیڑوں کی جو پانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یاکوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلا بانی کرے ہاں جی اس اسکوپیشن سے جو وہ کر رہا تھا یا پروفیشن سے خدا اس کو اٹھا کے لایا تاکہ وہ کیا کرے اس کی قوم کی گلا بانی آجی آگے پڑھے خلوص دل سے اس کی پاسوانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے بیان کی گئی ہیں کہ اس نے اپنے پورے دل سے خلوص سے نیت سے اپنے پورے فوکس سے اپنے پورے ہارٹ سے اپنے پورے جذبات کے ساتھ یہ کام کیا اداون کا کام کیا اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی کرنا مانی ان ہاتھوں سے کمزور ہاتھوں سے نہیں نلائک ہاتھوں سے نہیں ڈھیلے ہاتھوں سے نہیں سست ہاتھوں سے نہیں بغیر سیکھے ہوئے نہیں اپنے ماہر ہاتھوں سے اس نے ان کی خدا نے اس کو چنا اس نے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا خدا نے اس کو چنا اس نے اپنے آپ کو ٹرین کیا تاکہ ماہر ہاتھوں سے میں خدا کا کام کر سک اور اس نے ماہر ہاتھوں سے خدا کے کام کی گلا بانی اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا داؤد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دس از ا مین آفٹر مائی اون ہارٹ یہ بیٹا مجھے میرے دل کے موافق مل گیا اور یہ کمپلیمنٹ پوری बाइबल مقدس میں صرف کس کو دیا گیا ہے داؤد نبی کو دیا آپ حوالے نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں پہلا سیمول تیرہ باپ اس کی چوتھویں آئے کیوں خدا نے داؤد کے بارے میں یہ کہا کیوں خدا نے کسی اور کے تعلق سے یہ بات نہیں کی سو اٹس انٹرسٹنگ ہم اس سیریز میں یہ بات سیکھیں گے لیکن سب سے پہلی بات آج جو ہم داؤد کی زندگی کے تعلق سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ داؤد اس وقت عظیم نہیں بنا جب وہ بوڑھا ہو گیا یا بزرگ ہو گیا ڈیوڈ واز گریٹ وین ہی واز ایون اے یگ بوائے داؤد اپنے بچپن ہی میں عظیم تھا دس از وائی گاڈ سیٹ مجھے میرے دل کے موافق دے آر پیپل وین دے گیٹ اولڈ گریٹ واڈ عمر کے ساتھ میچورٹی کے ساتھ تجربے کے ساتھ زندگی میں لوگ خدا کے ساتھ بنتے ہیں لیکن داؤد نبی میں یہ بہترین خوبی موجود تھی کہ ابھی وہ ٹی نیچر تھا and he was a great man اتنی عمر تھی ابھی اس کی جسٹ اے ٹیچر اور اسی لیے نبی کی زندگی نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے so, سو ابھی جو پیسے ہم نے پڑھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شیم نبی کو بیت الحم میں بھیجتے ہیں تاکہ یسی کے بیٹے کو انوائنٹ کریں ٹو بی دا نیکسٹ کنگ اور چوتھی آج بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب وہ بیت الحم میں پہنچتے ہیں وہ کیسے شہر کے بزرگوں نے کیسے ویلکم کیا اس کو سیمول نبی کو کامتے ہوئے سیمول. آج خدا کے خاتموں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا بلکہ لوگ تو بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن بیت الحم کے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامتے ہوئے سیمول کے پاس آئے اور کہنے لگے تو سلح کے خیال سے آیا وائی ہیو یو کم ہیئر کیوں کامتے ہوئے آئے فریڈ آف سیمول کیوں سیمول سے ڈرتے تھے بیکاز مین آف گاڈ اور نہ صرف یہ بلکہ پندرہویں باپ کی تینتیسویں ہم دیکھتے ہیں تو سیمول نے تلوار پکڑی اور جو ایک گا ایک بادشاہ تھا لوگوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور اس وقت سے شیمول کا جو خوف ہے جو دہشت ہے وہ لوگوں پر موجود تھی ہی کین ڈو واٹ ایور گوڈ ٹیلسو کس نے مارا تھا شیمول اور اپنی تلوار سے موجود تھا کہ شامول بیتلام میں آیا ہے انہیں پتا نہیں کری بار آگے مے بی از برگنگ اپنس دا ججمنٹ آف گاڈ لیکن شیمول نے کیا جواب دیا میں سنا کس سال آئی ہیو کم ہیئر فار گریٹ پرپز آئی ہیو کم ہیئر فار ا مائٹی پرپز سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد ابھی تین ایجر ہے نوجوان ہے تو شیمول نے اس کو مسا کیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو گھر سے بادشاہ بننے میں یا جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی عمر تیس سال تھی لیکن جب وہ نائنڈ کیا گیا بہت اور وہ ابھی ٹین ایجر ہی تھا جب اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا ڈیوڈ کوئی تیس سال کا نہیں تھا چالیس یا پچاس سال کا نہیں تھا جب اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا ہی واٹ جسٹین ایجر سیونٹین ایٹین نائنٹین سالوں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹل ابھی وہ ینگ ہے اور اس کے اندر خدا کا اختیار خدا کی غیرت خدا کی قدرت موجود. اور داؤد نے اپنے بہت سے زبور جب لکھے ہی واز اسٹل ویری یگ اپنی ٹوینٹیز میں تھا ٹوینٹیز میں, میں تھا جب ڈیوڈ نے بہت سے زبور لکھے اور خاص طور پر جو تیئیس زبور ہے یہ اس کی ایک ٹین ایجر زمانے کا زبور ہے گدان میرا چوپان ہے مجھے کمی یعنی وہ شا نہیں بنا جب وہ پچاس سال کا ہو گیا اور اس نے خدا کے لیے لکھنا شروع کیا جب اس نے زبور جو ہے وہ تحریر کیا خدا میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ no. اور پھر ابھی وہ نوجوان ہی تھا ٹوینٹیز میں تھا جب ساؤل کے ہاتھوں اس کی جو فیوچر لائف ہے اس کا آغاز سو اور ڈیفینے ایج کے ساتھ زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور ڈیوڈ نے بھی سیکھا اور لیٹر آن جب زبور پچیس داؤد نے تحریر کیا آئی ہم دیکھیں زبور پچیس اور اس کی ساتویں آئے تو ڈیوڈ نے اپنی ان کمزوریوں کا یا اسٹگلس کا جو نوجوانی میں اس کی زندگی میں تھی اس نے ان کا اظہار کیا اور اقرار کیا زبور پچیس اور اس کی ساتویں میری جوانی کی کتاؤں اور میری گناہوں کو یاد نہ کر اے خداون اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما آمین. آجی, میری جوانی کی کو کو گناہوں کو یاد نہ کر واز اے مین آفٹر گاڈس اون ہارت اینڈ ہی واز ہیونگ اے ویری کلوز جرنی وتھ گاڈ لیکن وہ ایکسپیرئنس وہ میچورٹی جو وقت کے ساتھ آتی ہے اور وہ اپنی اس کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اس زبور میں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیوڈ کی لائف کا کوئی جو ایسپیکٹ ہے ہم اسے مس نہ کریں اور ایک بڑے کمپریہ میں اس خدا کے عظیم چیمپئن کی ہم زندگی کو اسٹڈی کر سکیں اور آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ وائ ڈیوڈ کے تعلق سے ہم نے سیریز جو ہے یہ لی ہے پہلے بھی ہم بہت کچھ داؤد کے بارے میں جانتے ہیں اور मैं میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس دفعہ جو آپ बारे کے بارے میں سیکھیں گے شاید ان میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے کبھی نہیں سیکھی सकता है مس اٹ ہو سکتا ہے یہ تاثر हो پیس بھی ہو سکتے ہیں بٹ ڈونٹ مس اٹ کین چینج یور لائف وائی ڈیوڈ از سو امپورٹنٹ وائی دا اسٹڈی آف ڈیوڈ از ایک وجہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں جس قدر داود نبی کا ذکر آیا ہے اور کسی کا نہیں آیا نو سنگل پرسن از ایور مینشن مور دین کنگ تھے اور بائبل مقدس میں 1100 سے زیادہ مرتبہ الیون سے زیادہ مرتبہ داؤد نبی کا ذکر جو ہے وہ آیا موز اور ابراہم سے تین گنا زیادہ داؤد نبی کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں آیا اور ایون خود خدا مسیح سے بھی زیادہ جو ذکر ہے وہ بائبل مقدس میں داود نبی کا آیا نئے ادنامے میں 58 مرتبہ داؤ نبی کا ذکر آیا ففٹی ایٹ ٹائمس is mentioned in the new testament اور پرانے ادنا میں چار کتابیں یعنی سکسٹی ون چیپٹر داؤد نبی کی زندگی پہ لکھے گئے ہیں اور اتنا زیادہ مٹیریل بائبل مقدس میں کسی اور کی زندگی پہ نہیں لکھا گیا, پہ لکھا گیا. Chapters, chapters جو داؤد نبی کی زندگی کو کور کرتے ففٹی ایٹ ٹائمس نیت نامے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کم کم جو مستند بات ہے وہ یہ ہے داود نبی نے 73 زبور گرچہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ تقریباً سو جو زبور ہیں وہ داؤد نبی نے تحریر کیے ہیں جو ہمارے پاس 150 ففٹی ہیں لیکن جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جس کے بارے میں ہم کانفیڈینٹلی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوڈ ایزریٹن ایٹ لیسٹ سیونٹی تھری سام داڈ اور آج بھی تیس سدیوں کے بعد ڈیوڈ کی پرسنالٹی ویسے ہی زندہ ہے جیسے اس دور میں تھی جب وہ دنیا میں موجود اور آج بھی لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کا نام ڈیوڈ ہیں لویا بیکوز ہی واز دا چیمپئن آف گا وہ خدا کا ایک عظیم چیمپئن تھا اور شاید تیس صدیوں میں بھی یا پچاس صدیوں میں بھی داؤد جیسا کوئی دوبارہ پیدا نہ جس کے بارے میں خدا نے یہ کمنٹ دے دیا مجھے میرے دل کے موافق اے مین آفٹر مائی اون ہارٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ اے مین ہی واز اے بوائے اور اس وقت بھی خدا کی نکاہیں اس نوجوان پر موجود ایون ٹو آپ جو نوجوان ہیں خداوند آپ کے دل پہ نگاہ کیے ہوئے گاڈ از لوکنگ ایٹ یور ہارٹس ای وانٹس یو ٹو بی دا نیکسٹ چیمپئن آف گاڈ ان دس نیشن بہت سے نوجوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے خدا کی نگاہیں داؤد کے دل پر تھیں آج بھی خدا کی نگاہیں آپ کے دل پہ ہیں تاکہ پاکستان کے لیے نیا چیمپئن پیدا کر سکے تاکہ اس نیشن کے لیے اس کانٹینٹ کے لیے اس دنیا کے لیے خدا ایک اور چیمپئن پیدا کر سکے کھڑا کر سکے لکنگ ایٹ یور ہارٹ وہ آپ کی اس کی نگاہیں آپ کی بینٹی کی طرف نہیں آپ کی ڈگریز کی طرف نہیں اس کی نگاہیں آپ کے دل کی طرف آلو اور اگر ہم اس کا ریزیومے دیکھیں ڈیوڈ کا تو اٹ از ویری ویری فل یعنی جو خوبیاں موجود تھیں یہ ہے کم لوگوں میں ہوتی ہیں اور اس کے, اس میں ہم بہت سی باتیں جو بیان کر سکتے ہیں کے میں, one, he was وہ یسی کا سب سے چھوٹا پن ٹیجر تھا شیپرڈ تھا پھر کوٹ میں چلا گیا ساؤل بادشاہ کے کورٹ میں میزیشن بن گیا واز اے جائنٹ کلر ہی واز اے یونتن کا قریب ترین تھا واز ایرو ٹو تھاؤزنڈ آف ایکسپشنل شاعری کی جو بے پناہ خصوصیات تھی وہ اس میں موجود تھی واز gifted architect ہی واز ہینڈسم ہی واز charismatic ہی واز پاورفل ہی واز لوڈ بائی دا ملٹی ٹیوڈس اور خدا نے اسے ایک نامعلوم مقام سے لیا اور ایک شہرت کی بلندیوں تک خدا نے اس کو پہنچا دیا اور ان ساری خوبیوں کے باوجود ڈیوڈ واز اے ہیومن بینگ فرام اس کو یعنی اندر سے وہ بالکل ہماری طرح کا انسان تھا لیکن یہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود اور صرف یہی نہیں واز اے گریٹ اے واز اٹ سی ویٹ ڈانسر گوڈر آرٹ یعنی مجھے جانتا تھا دعا کیسے کرنی, ہے, پرستش کیسے کرنی ہے اور وہ ان ساری خوبیوں سے واقف تھا اور اس کی داؤد کی جو زندگی ہے وہ ایک بڑے کینوس پہ بنائی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ یہ خوبیاں موجود تھیں اور اس کینوس کے اوپر جو ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں وہ یہ ہے دا گریٹ کنگ آف اسرائیل ا مین آفٹر گاڈس اون آرٹ اسرائیل کا عظیم بادشاہ اور وہ شخص جو خدا کے دل کے آمین آخری بات داؤد کے تعلق سے اور پھر ہم اس پیسج کو اسٹڈی کریں گے داؤد نبی کہاں سے آتے ہیں from where does David come from ان کا نسم نامہ کیا ہے اور فرسٹ کرونیکلس چیپٹر ٹو پہلا تورسرا باب اور پھر دوسرا سیمول سترہ باب اس میں داؤد کی بیک گراؤنڈ آپ کو ملتی اور وی مسٹ نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ داؤد نبی جو ہے وہ کون ہے سو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے داود نبی جیسی کی یسی کی دوسری بیوی کا بیٹا ہی واز ناٹ ڈیوڈ سن فرام از فرسٹ وائف بٹ ڈیوڈ واز جیسی سن فرام از سیکنڈ وائف اور بائبل اس کا ذکر نہیں کرتی ہے لیکن غالباً بائبل کالج کا یہ خیال ہے کہ جب اس کی پہلی بیوی نے وفات پائی یسی کی تو پھر اس نے دوسری شادی کی یسی کی جو دوسری بیوی تھی اس کے شوہر کا نام کیا تھا نہش اس عورت یعنی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور یہ, یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی نہش کی اور اس میں سے اس شوہر میں سے یسی کی یہ دوسری وائف ہے اس کی دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام زیورا تھا اور دوسری کا نام ابھی جیل اور اس بیوی اس دوسری وائف میں سے جیسے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ویری مچ ینگر دین جیس ادر سنس اور وہ اپنی بہنوں سے بھی بہت چھوٹا تھا زورایا اور ابھی سے بھی بہت چھوٹا تھا اور اس لڑکے کا نام داؤد تھا so سو یہ اپنے بھائیوں کا سٹیپ برادر تھا تو جو ڈیوڈ کی بہنیں ہیں وہ اس کی سٹیپ سسٹرز تھی اور جو اس کے ساتھ بھائی تھے وہ اس کے سٹیپ برادرز تھے اور اس فیملی بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ جو ہے وہ پیدا ہو اور اس سچویشن کی وجہ سے اس کے جو ساتوں بھائی ہیں آلموسٹ وہ اس سے نفرت کرتے لائک دیوڈ اینڈ دے نیور لو دیوڈ اور اسے فیملی کا حصہ ہی کنسیڈر نہیں کرتے بلکہ جو علیب ہے جو سب سے بڑا بیٹا تھا جیسی کا یسی کا وہ تو اس سے انتہائی نفرت کرتا اس سب سے چھوٹے پھائی سے اور جب سیمول نے اسے کہا کہ اپنے سارے بیٹوں کو لا انسپیکشن کے لیے تو یسی اپنے کتنے بیٹوں کو لے کر آیا اور اس نے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں جانی کہ اس کا ایک آٹھواں بیٹا داؤد بھی ہے جس کو میں یہاں پہ نہیں لگا. اور اس سے جو ایک مین بات سیکھتے ہیں ڈیوڈ کمس فروم اے فنکشنل فیملی اس فادر نیور لوڈ ہم اسے باپ کی شفقت کبھی نہیں ملے دس از اٹوری آف دیوڈ ہی از اے بروکن مین He is ا rejected person اور اس کے اپنے بھائیوں سے اسے کبھی محبت نہیں مل فادر نیور لوڈ ہم اینڈ از بردر آلویز ریجیکٹ اور یہ وہ background گراؤنڈ ہے جس میں ڈیوڈ کو ہم اوپر تو وہ دیکھتے ہیں جب اسے اپنے باپ سے محبت نہیں ملی اور جب اسے اپنے بھائیوں سے ملی ڈیوڈ نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ میں اس محبت کے لیے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا آئی ول گو ٹو مائی ایملی فادر مے بی مائی فیملی مائی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں لیکن ایک ہستی موجود ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے وہ مجھ سے پیار ہے اور اس نیگیٹو سیچویشن نے ڈیوڈ کو پوزیٹو بنا دیا دس از دا گریٹنیس آف ڈیوڈ بہت مرتبہ منفی حالات ہم کو منفی بنا دیتے ہیں لیکن داؤد نبی کو منفی حالات نے مثبت بنا دیا داؤد کے برے حالات نے اس کو عظیم بنا دیا آر اور وجہ کیا تھی چکنا محول بہت ہی رین آفٹر گاڈ گاڈ بکیم از فادر گاڈ بکیم از مدر گاڈ بکیم از فیملی خدا اس کا خاندان بنی جب اس کے خاندان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہی لک ٹوڈس گاڈ اینڈ یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ ٹی نیجر ہی تھا بٹ ہی واز وائٹلی بفور گاڈ اس نے خدا کو پہچان دی ایک باپ کے طور پر ایک مالک کے طور پر ایک بادشاہ کے طور پر اس نے جان دیا اور پہچان دیا ہی از مائی گاڈ وہ میرے ساتھ خدا میرے اور اٹ واز ویری انسلٹنگ اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کے کتنے بچے ہیں کتنے بیٹے ہیں تو آ, آ, آٹھ ہیں تو آپ کے دیا سیون اور سیمول کو انسٹ کرنا پڑا کال دا ایٹ ون گھر میں ضیافت ہو رہی ہے گھر میں کیا ہو رہی ہے یسی کے ضیافت ہے اور اس دور کا خدا کا سب سے عظیم نبی جو ہے وہ گھر میں آیا ہوا ہے جس کو دیکھ کے بیت الحم کے لوگ کامتے ہیں اور یسی نے اس میں اتنا بھی اخلاق نہیں تھا کہ اپنے آٹھویں بیٹے کو بھی بلا لے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اسے صرف مزدوروں کی جگہ پہ سمجھ رہا ہی جسٹ اے ورک وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے آٹھواں کدھر ہے وہ بھیڑوں کے پاس ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کو مینشن نہیں کیا گیا اس کو وہاں پر بلایا نہیں گیا لیکن داؤد اس بات کو بھولا نہیں اور اپنے ایک زبور میں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں زبور ستائیس اس کی دسویاں ہیں جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دے تو خداوند مجھے سنبھالے گا یہ, یہ وہ سچویشن ہے جس کو ڈیوڈ میں جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دے اور اگر آپ انگلش کے ترجمے میں دیکھیں تو وہاں آپ لکھا ہے کہ جب میرے باپ اور میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تو خداون نے مجھے سنبھال یہ وہ فیکٹ ہے یہ وہ حالات ہیں جہاں سے ڈیوڈ نے اپنے آپ کو نکچر کیا وہ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ میرے باپ نے اور میری ماں نے مجھے لیکن خدا نے مجھے سنبھالا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے اور یہی داود نبی کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ انہوں نے اس بات کو سیکھا اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اپنے حالات خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اپنی پریشانیاں خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اور وہ بار بار اپنی زندگی میں اور اپنے زبوروں میں ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں خدا پہ توکل کرنا خدا پہ بھروسہ رکھنا خدا پہ امید رکھنا اور خدا کے ساتھ چلنا اور خدا میں قائم رہنا گاڈ از مائی ٹرسٹ گاڈ از مائی ریفیوج خدا میرے چھپنے کی جگہ ہے خدا میرا اونچا برج ہے اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے ریجیکٹڈ بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے ڈیوڈ نے پرورش کر بے بھی آپ کا یہ کانسیپٹ ہوگا داؤد کے تعلق سے کہ وہ بڑی اچھی فیملی میں تھا بڑا پیار اس کو ملا بڑی जाती اسے کی جاتی تھی اور اس لیے وہ خدا میں और کرتا چلا گیا اور بڑے اچھے حالات میں اس نے لیکن میرے, ماں, میرے باپ اور میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا لیکن خدا نے مجھے سنبھالا کی انڈرسٹینڈ اور آپ کو وہ یہ میسج دیتے ہیں کوئی بھی آپ کو چھوڑ سکتا ہے دنیا کا کوئی رشتہ بھی آپ کو چھوڑ سکتا ہے خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے خدا آپ کو سنبھالتا ہے آر لویا دس از دا لائف آف ڈیوڈ اینڈ دس از دا بیک گراؤنڈ آف ڈیوڈ ان نیگیٹو حالات میں سے اس ریجیکشن میں سے خدا کے ایک عظیم سورما پیدا ہو رہا. اور اس لیے میں نے پہلے بھی کہا اس سیریز کا جو سب ٹائٹل ہے وہی ہے چیمپئنس ہارٹ وہ لوگ جو خدا کے لیے عظیم بنتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے عظیم بنتے ہیں ان میں جو ڈفرنس ہے درفرنس آف ہارٹ سور بادشاہ جو ہے اس کا دل اپنے لیے ہے اپنی اپنے و رام کے لیے ہے اپنی زندگی کے لیے ہے اپنی کنگڈم کے لیے ہے اپنی مرضی پوری کرنا ہے لیکن داؤد کا جو دل ہے وہ خدا کے لیے ہے What God wants of me خدا مجھ سے کیا چاہتا سو so, اس چاہیے میں جو ہمارا مقصد ہے گول ہے نمبر ون ہم اس بات کو اور اس جرنی کو اسٹڈی کریں گے جو ڈیوڈ نے لیا جس نے اسے ایک چرواہے سے بادشاہ بنانے جرنی وچ دے وی ول لرن دا لسن ہم وہ سبق سیکھیں گے جو داؤد نے سیکھے اور جب تک داؤد نے وہ سبق نہیں سیکھ لیے جو اسے سیکھنے تھے خدا نے اس کو بادشاہ نہیں بنایا سو انس وی لرن دا لسنس that we need to learn خدا ہمیں وہ دہی بنائے گا جو ہمیں خدا نے بنانا ہے یا ہم وہ بان نہیں سکتے ہیں جو خدا نے ہمیں بنانا ہے نمبر تھری داؤد کی وکٹریز نے اور ڈفیٹس نے یعنی اس کی زندگی میں جو فتوحات ہیں اور جو ناکامیاں ہیں دا گڈ ٹائمز اینڈ دا بیڈ ٹائمس اچھے دن اور برے دن جو داؤد کی زندگی میں آئے سوروز اینڈ دا جوس جو اس کی زندگی میں آئے غم آئے اور شادمانیاں اس کی زندگی میں آئے لیکن ان سب چیزوں نے داؤد کی مدد کی کہ اس کے اندر اس میں گوڈی کریکٹر بلڈ اپ کیا بلڈ اپ کیا اس میں گولڈی کریکٹر سو آپ جن حالات میں سے بھی گزر رہے ہیں یو آر گوئنگ تھرو گل ٹائمس اور تھرو یو آر گوئنگ تھرو سورو اور یو آر گوئنگ تھرو جو وکٹریز اور یو آر فیسنگ ڈفیٹس جو کچھ بھی آپ کی زندگی کے موسم ہیں ہلاک ہیں خدا ایک ہی چیز آپ کی زندگی میں پروڈیوس کر رہا ہے گوڈلی کریکٹر ہماری زندگی میں کیا چیز آئے ایک گوڈلی کریکٹر ہماری زندگی میں یہ ہلاک آپ کی زندگی میں آپ کو گرانے کے لیے نہیں آتے ہیں اگر آپ مسیحی ہیں تو یہ حالات آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اور یہ حالات آپ کی زندگی میں آپ کو مسیح جیسا بنانے کے لیے آتے ہیں نمبر فور ان لرنگ اباؤٹ ڈیوڈ وی لرن اباؤٹ جب ہم داؤد کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اصل میں داؤد کے بارے میں نہیں سیکھ رہے ہم اپنے بارے میں سیکھ رہے ہیں ان لرننگ اباؤٹ ڈیوڈ ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم خدا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہاؤ گاڈ ورکس ہاؤ گاڈ مووس ہم خدا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں خدا کیسے کام کرتا ہے ہم اپنے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے تو اصل میں ہم داؤد کے بارے میں نہیں سیکھ رہے ہیں ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں دا لائف آف ڈیوڈ از ناٹ اباؤٹ ڈیوڈ وی آر لرننگ اباؤٹ آرٹس ہمیں کہاں پہ ہونا چاہیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمیں کس جگہ پہ ہونا چاہیے یہ ہم سیکھتے ہیں نمبر 5 جب ہم ڈیوڈ کی اسٹرگلس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی زندگی کی اسٹرگلس کے بارے میں سیکھتے ٹو فیس دم اینڈ ہاؤ ٹو اوورکم دم انٹرگلس کو فیس کہنے کیسے کرنا ہے اور struggles پر غالب کیسے جب ہم داؤد کی فتوحات کے بارے میں سیکھتے ہیں ہم اپنی فتوحات کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے فتح کیسے پا آد اور آخری بات کے جو پہلے بھی میں نے بیان کی جو اہم سبق ہم اس سٹڈی میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے گاڈ از سا خدا کا مطلق خدا ہے اور ہی ڈز واٹ ہی وانٹس وہ اپنی مرضی کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے جو بہترین ہے وہ ہمارے لیے کرتا ہے دس از دا بیک گراؤنڈ آف ڈیوڈ بیسک بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے ہمیں اسٹڈی کا آغاز کرتا سو اب ہم پہلی آت پڑھیں گے تاکہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم دیکھ سکیں کہ ہاؤ دیوڈ از انٹر سیکنڈ کنگ آف اسرائی ہاں جی پڑھیں اور خداون نے سیمل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس سال کے میں نے اسے بنی سرائی کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے ہی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے آمین Amen. اس میں ہم دو اس ورس میں دو ونٹراسٹنگ سچویشن دیکھتے ہیں نمبر تو کب تک ساؤ کے لیے غم خاتا. سیمل is کریب کریب for the king of Israel کس کے لیے گام کھا رہا ہے ساؤل کے لیے گام کھا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کام کھا رہا ہے اپنے لیے غمگین ہے اور God is speaking to Samuel just leave it کب تک تو tu گام کھاتا رہے سو so, پہلا پیغام اس میں کیا ہے غم ہے بنی اسرائیل پہ غم چھایا ہوا ہے اور اس وقت کا جو گریٹسٹ لیڈر پروفیٹ ایس سیموئل وہ غم زدہ تھا کیونکہ ایک لیڈر فیل ہو گیا ایک لیڈر فیل ہو گیا ہے ایک بادشاہ فیل ہو گیا ہے ایک اسرائیل کا لیڈر فیل ہو چکا اور نبی اس کے لیے اور دوسرا جو پیغام ہے اس میں امید کا پیغام دوسرا پیغام کیا ہے امید کا پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے سینگ میں تیل پر اپنے سینگ میں تیل پر now let me tell you one of the greatest principles of the bible بڑے غور سے سنے میری بات when a leader of god fails جب خدا کا ایک لیڈر فیل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ نیور فیلس نتنگ فیلس آف گاڈ وین ا لیڈر آف گاڈ فیلس وین ا مین آف گاڈ فیلس نتنگ فیلس آف گاڈ خدا کا کوئی نقصان نہیں د سوچتے ہیں فلاں آدم گر گیا پتہ نہیں کیا ہوا اٹ از بیڈ ٹو فال بٹ نتھنگ فالس آف گاڈ خدا کا قد وہی کا وہی رہتا ہے خدا کا پلان وہیں کا وہی رہتا ہے خدا کے منصوبے وہیں کے وہی رہتے ہیں گاڈ نیور فیس یاد رکھیں اپنی زندگی اگر آپ کا کوئی پلان فیل ہو گیا ہے کوئی خدا کا لیڈر فیل ہو گیا ہے نتنگ فیلس آف گاڈ گوڈ از ٹیل گاڈ ارے خدا بھی بھی خدا ہے خدا بھی بھی ہے دوسرا جو اس میں ہم پرنسپل سیکھتے ہیں وہ یہ ہے وین ون مین فیلس ہمیشہ خدا کے پاس دوسرا شخص موجود ہے گوڈ از نیور ود آؤٹ اے لیڈر گوڈ آلویز ہیو لیڈر وتھ فار ہ ون فیلس گاڈ سلیکٹس این ادر ون سو ہسٹری کیا ہے شیم النبی خدا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بنی اسرائیل بادشاہ مانگ رہا تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کے مانت ہوتے بنی اسرائیل کیا مانگ رہے ہیں بادشاہ مانگ رہا خدا نے کہا خدا ویٹ کرتا رہا ویٹ کرتا رہا اور شیم ال بار Lord give them a king give them a king خدا نے کہا اوکے فائن آئی ول گیو دم اکنگ میں انہیں ایک بادشاہ دے دوں گا اور کون سا بادشاہ ان کو دیا گیا سال دیا انسانی نقطہ نظر سے اٹ واز اے پرفیکٹ چوائس اور سال لیٹ اے گریٹ اسٹارٹ بڑا امپریسو یگ مین تھا بڑی اس کی ہائٹ تھی کامت تھی اور انگریزی میں ہم مہاورتن کہہ سکتے ہیں سول کے لیے it was all wine and roses یعنی ہر ایک طرح سے فیسلٹی جو ہے اس کے لیے موجود لوگ بھی چاہ رہے تھے ہم ایک بادشاہ مل جائے اور سول ان کو ایک بادشاہ مل. لیکن اپنے بادشاہ بننے کے بعد somewhere و شل میجر مسٹیک سول نے ایک بڑی غلطی کی اینڈ بیک آف دسٹیک ہی لاسٹ ہز کنگ شپ ہی لاسٹ ہز فیملی اینڈ ہی واس ریجیکٹ بائی اور سول کی مسٹیک کیا تھی جی اس نے خدا کی مرضی نہیں مار اس نے خدا کی بات وٹ اٹ کیم آر ویری ویری لیٹر یہ بڑی دور کی بات ہے یہ ہاؤ ہم اس پوائنٹ کو سب سے زیادہ لیتے ہیں یہ سول نے خدا کو ڈسو بے کیا یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی نہیں سم ویئر وین ای بیکم دا کنگ اس کے دل میں کچھ ہوا اور اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وٹ از ہیپن ان مائی ہارٹ ایک تبدیلی اس کے دل میں آئی اور اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نافرمان بنے لیکن اس نے تبدیلی کو نوٹ نہیں کیا ہم سب نوٹ کیا کر رہے ہیں نافرمانی کو لیکن وہ ایک دن میں نہیں آئی ایک دم سے نہیں ہوئی واج ناٹ لائک دیٹ ان بگینگ ہی واز اوبیڈینٹ انگینگ واٹ ہیپن کیا ہوا یہ کچھ عرصے میں یا کچھ مہینوں میں یا چند سالوں میں وہ جو ایک بڑا کلوز چینج تھا جو سول کی زندگی میں آیا اینڈ اٹ واز انوٹسڈ سول نے اس کو notice نہیں کیا کہ یہ جو change ہے ultimately مجھے ڈیزاسٹر کی طرف لے جائے گا اور وہ چینج کیا اس کی لائف میں آیا نمبر ون ہی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ ود آؤٹ تھنکنگ تبدیلی کہاں پہ آئی اس نے بغیر سوچے چیزوں کو بغیر سمجھے اس نے ان پر عمل کرنا شروع کیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جلد بازی تیز روی جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ تیز رو کے قدم علاقت کی طرف جا رہا سو واٹ ہیپن ود سو پروسیس کیا ہوا کی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ وداؤٹ تھنکنگ بغیر سوچے ہوئے نتائج کیا ہوں گے اس, یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جو میں کام کرنے والا ہوں یہ جو میرا رویہ ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا وین یو ایکٹ وداؤٹ تھنکنگ یو بیکم ا ڈیزاسٹر for yourself and for others he started acting without thinking آؤٹ تھنک میرا یہ رویہ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہو میں یہ کرنے لگا ہوں اس کا کیا ہو میری اس بات کا میرے بچوں پہ کیا اثر ہوگا میرے اس رویے کا میرے بچوں پہ کیا اثر ہوگا ہمارے اس رویے کا ہماری فیملی پہ کیا اثر ہوگا ہمارے اس رویے کا چرچ پہ کیا اثر ہوگا ہمارے اس رویے کا ایمانداروں پہ کیا اثر ہوگا سم پیپل ڈونٹ تھنک اباؤٹ میاں بیوی کے تعلقات میں کئی دفعہ ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کیلکولیٹ نہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا میری بیوی کے ساتھ میرا یہ بہیویئر ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا ہاتھ کیا ہی ہے میرے شوہر کے ساتھ میرا یہ رویہ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا میرے بچوں کے ساتھ میرا یہ رویہ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا When you don't think about the results about the consequences تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں بغیر سوچے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے جب آپ ایکٹ کرتے ہیں دیک ول ٹیک یو ان ٹو ڈیزاسٹر آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کی منسٹری کو وہ چیزیں کہاں پہ لے جائیں گی تو باہی کی طرف لے اور یہ بنیادی وجہ تھی کہ ساؤل تباہ ہو گیا کی اسٹارٹ ایکٹنگ وداؤٹ تھنکنگ نمبر دو ساول نے خدا کی مشورت کو لینا چھوڑ دی اپنی مرضی کر جو, جو وہ چاہتا ہے ایز گوئنگ از ڈوئنگ دوسری میجر مسٹیک کیا تھی اس نے خدا کی کانسپٹ خدا کی مرضی کو لینا چھوڑ دیٹ واٹ یو وانٹیڈ ٹو ڈو وہ وہی کرتا رہا جو وہ کرنا چاہتا اپنے فیصلوں میں اپنے گھرانے کے لیے اپنی وارڈس کے لیے اپنی کنگڈم کے لیے اپنی زندگی کے لیے اس نے خدا کی کونسل اور اپنی ذہانت سے اپنی وزڈم سے اپنی عقل سے اس نے فیصلے کرنے شروع کیا اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوا when we act without thinking when we act without counseling God then what happens ultimately وہی وہ ہوا جو سول کے ساتھ وی اسٹارٹ دس اوبینگ گاڈ ہم خدا کے اور خدا کے کلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں دس از دا ریزلٹ اور آج بہت سی فیملیز بہت سے حالات بہت سے خاندان Problem کا شکار ہیں کیونکہ فیملی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرسٹ دے آر ڈریون بائی دے ایموشنس بائی فیلنگس بائی اموشنس آپ کے اموشنس آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور یہ ایک کرسمودہ بات ہے دس از واٹ ڈسٹروئڈ دا کنگڈم آف ساؤنڈ میں نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا اور اگر ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے الٹیمیٹلی وی ول کریٹ یار ڈیزاسٹر فار آور سیلف اینڈ ہم اپنے لیے اور اپنے گھرانوں کے لیے ہم ایک مصیبت خرید ی ڈیسیژ کوئی کمپلیکیشن آ جاتی آپ کی فیملی میں آپ کے حالات میں آپ نے فیصلہ لینا ہے کس سے فیصلہ لو ٹو گاڈ خدا کے پاس جاتے. prayer and fasting go and fasting. Go in, hear the God's voice خدا ہمیں اس سچویشن میں کیا اور اگر آپ اس پروسیس میں نہیں جائیں گے رویہ کیا سال کا ہی بکیم انڈیپینڈنٹ کسی سے مشورہ نہیں کیا کسی نے سلاح نہیں کی بس یہ میرا فیصلہ ہے کر کے رہنا ہونا نہیں ہونا نہیں ہون دینا. یہ میرا فیصلہ ہے this is how a person can act انڈیپینڈنٹ you are so انڈیپینڈنٹ گوئنگ ٹو ورڈ ڈس جاسٹر جب آپ, آپ independent ہو جاتے ہیں چرچ سے لیڈرشپ سے خدا کی آواز سے خدا کی کونسل سے آپ کا رستہ جو ہے وہ تباہی بربادی علاقت اور rejection کا رستہ ہے اور داؤد نے سوری اور شاول نے اسی رستے کا انتخاب کیا اور خدا نے کہا ساؤل کو if you are going to be that much independent And if you're going to میں تیری بادشاہت کو برباد کر دوں گا ختم کر دوں گا دس مینس کہ جو برکتیں خدا دیتا ہے وہ واپس بھی دے سکتا ایف یو کین گیو وی کین ٹیک بیک سو خدا کے ساتھ بڑی فیئرفلی چلتا تو اس پہلی آئی میں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں سیمول از وی پی رو رہے ہیں اپنے لیے اسرائیل کے لیے سول کے لیے کیوں رو رہا ہے اس لیے نہیں کہ سول ناکام ہو گیا اس لیے کہ اسے اگلا لیڈر نظر نہیں آ رہا ای کان سی دا نیکسٹ لیڈر کیوں رو رہے سیم النبی ای کان سی دا نیکسٹ خداون نیا بادشاہ کون ہوگا اب ہم کس کو بادشاہ بنائیں گے سیموئل کین نوٹ سی دا نیکسٹ کنگ سیمول اگلا بادشاہ نہیں دیکھ رہا سیموئل کو رستہ نظر نہیں آ رہا سیمو کین ناٹ سی دا نیکسٹ مین آف گاڈ سیمول کین ناٹ سی دا نیکسٹ موو آف گاڈ سیم کین نوٹ سی دا ہینڈ آف گاڈ سیموئل کو نظر نہیں آ رہا ساؤل کے بعد کون بادشاہ ہوگا اس لیے سیمول کیا کر رہا ہے اس ویک میں who will take up the leadership لیکن خدا نے اسے کہا سیمول تو کب تک سول کے لیے روتا رہے گا اپنا اپنا سین تیل سے پھر لے اور کہاں پہ جا بہتر ہاں what we learned from this ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ نیکسٹ فیز ہماری زندگی میں کیا آئے گی نیکسٹ سیزن ہماری زندگی میں کیا آئے گا خدا جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی نیکسٹ موو کیا ہے خدا کیا کیا چیزیں اور کیا برکتیں ہماری زندگی میں لانے گا جب سیمول نبی ہونے کے باوجود اگلا بادشاہ نہیں دیکھ سکتا ہے خدا کی آنکھیں ابھی سے اس بادشاہ کو دیکھ رہی ہیں جو بیتل ہم کے راکی ماؤنٹینس میں بکریاں چرا चरा پھیڑے چرا رہا گوڈ کین سی دا نیکسٹ کنگ سیمو اگلا بادشاہ نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن خدا ون اسرائیل کا اگلا بادشاہ دیکھ سکتا آپ اپنی زندگی کے اگلے حالات نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن خدا آپ کی زندگی کے حالات دیکھ سکتا ہے what man cannot see God can always see انسان جو کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے خدا وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور خدا شیامل کو یہ سبق سکھا رہا ہے ڈونٹ وی فور ساؤل ساؤل کے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے میری آنکھوں نے ایک اگلا بادشاہ جو ہے بنی اسرائیل کا وہ دیکھ لیا گو این اے اینڈ ہی ول بی دا نیکسٹ کنگ آف اسرائیل اور اس کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق آئی کا انتخاب بنی اسرائیل کا انتخاب تھا اور داؤد کا انتخاب خدا کا انتخاب ہے خدا نے کہا میں نے اپنے لیے ایک بادشاہ چنا یعنی اپنی طرف سے ایک بادشاہ چن لیا ہے جو میری طرف سے بنی اسرائیل پر بادشاہی کرے اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دیوڈ از اے مائنڈیڈ داؤد کو مسا کیا جائے اور چھٹی اور ساتویں ایپ پڑیں گے پہلا سیمل سلمہ باپ اس کی چھڑی و ساتھ میں جب وہ آئے تو وہ علیہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداون کا ممسو اس کے آگے ہے پر خداون نے سیمل سے کہا اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لئے میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خداون انسان کی مانت نظر نہیں کرتا اس لئے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے آگے ہاؤ اینڈ وائے گاڈ سلیکٹس اے لیڈر فار ہم سیلف لوگ کیا دیکھتے ہیں ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں لیکن خدا کی جو چوائس ہے وہ سب سے پہلے it's a heart's choice خدا کی نگاہیں انسان کے دل پر اور آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہیں سے ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے چاند ایک باتیں جو آج ہم نے سیکھی ہم ان کو ریپیٹ کریں گے نمبر ون وین اے مین آف گاڈ فیلس نتنگ فیلس آف گاٹ جب خدا کا ایک لیڈر جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے خدا کا پلان فیل نہیں ہو جاتا خدا فیل نہیں ہو جاتا ہے خدا ناکام نہیں ہو جاتا ہے نمبر دو جب ایک شخص خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتا ہے خدا اپنے لیے ایسا شخص ڈھونڈ لیتا ہے جو اس کی مرضی کو پورا نمبر تھری ہم جیسے بھی حالات میں سے گزرتے ہیں خدا بہائنڈ دا سینس ہماری زندگیوں میں اپنا کام کر رہا ہوں گاڈ از ورکنگ ان آور لائف چاہے آپ دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں محسوس کریں نہ کر سکیں خدا ہماری زندگیوں میں اپنا کام کر رہا ہوں اور جب ساؤل اپنے آپ کو برباد کر رہا تھا خدا آپ نے لیے ایک نیا بادشاہ تیار کر رہا ہوں وین was واس himself ان سیلف گاڈ واز پر پانچویں اور آخری بات گاڈ کیپس ہز سیکر بہت سی باتیں ہیں جو خدا اپنے اندر بھید کے طور پہ رکھتا ہے اور جب تک وقت نہیں آتا ہے خدا روین نکلتا the secrets belongs to the Lord خدا کے اندر یا خدا کی ذات میں آپ کے لیے بہت سے بھد موجود ہیں اس سال کے لیے اگلے سال کے لیے فلاں کام کے لیے فلاں چیز کے لیے آپ کے اس دعا کے جواب کے لیے آپ کے اس دعا کے جواب کے لیے اور کئی دفعہ خدا ان کو وقت سے پہلے ربین لیا کتنے لوگ اس سولہ چیپٹر میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس با, وہ داؤ سے واقف how many people knew David پہلا شہمول سولہویں بار میں how many people knew about David nobody بڈی کتنے لوگ جانتے تھے داؤد کے بارے میں نو بڈی داؤد کے بارے میں جاننے سے میری مراد ہے کہ ہی از دا نیکسٹ کنگ یہ بادشاہ ہوگا کتنے لوگ جانتے تھے اس سولہ چیپٹر سے پہلے nobody. خدا کا عظیم ترین نبی تھا سیمول ڈیڈنٹ نو سیمول کو نہیں پتا تھا یہ اگلا بادشاہ سول کو نہیں پتا تھا یہ اگلا بادشاہ ہو گا. جیسی کو نہیں پتا تھا یہ اگلا بادشاہ ہوگا داؤد سوری جیسی کے بیٹوں کو نہیں پتا تھا یہ اگلا بادشاہ ہوگا اور داؤد کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں اگلا بادشاہ ہوں بادشاہوں جیسی دسی کتاؤں داود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوں ڈیوڈ واز گاڈز سیکرٹ ڈیوڈ واز گاڈ سلیکشن لیکن جب وقت آیا تو خدا نے شیمول کو بھی بتا دیا یسی کو بھی بتا دیا اس کے بیٹوں کو بھی بتا دیا داود اگلا بادشاہ میری چوائس ہے بنی اسرائیل کا بنے وین ٹائم کمس گاڈ رویل جب وقت آتا ہے بہت سی باتیں خدا اس وقت ظاہر کرتا اور باتیں تو بہت سی لیکن آخری بات جب جو چیز خدا ریویل کر دیتا ہے گاڈ فیئرس نو بڈی خدا کو کسی کا خوف نہیں ہے کہ ساؤل کو پتا چل جائے گا تو وہ داؤد کو مار دے گا آپ کو پتہ چل جائے گا تو وہ داؤد کو مار دے گا وین گاڈ ویلس ہی خدا جانتا تھا کہ ابھی کئی سال لگیں گے اس کو بادشاہ بننے میں بٹ لیٹ دا نوئنگ تھنگ بگین انس لائف لیٹ دا نوئنگ تھنگ گرو انس اور خدا اس بات سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ داؤد کو کوئی چھونے نہیں پائے گا کیونکہ میں نے اس کو مسق گاڈ فیئرس نو مین وہ تو ہیرو سے نہیں ڈرتا ہے پلاتو سے نہیں ڈرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے دنیا کے کسی بھی حاکم سے نہیں ڈرتا ہے جب اس نے اپنا پلان ریویل کرنا ہے اس نے کر دیا When David was revealed and anointed to be the next king he was protected by the anointing of God خدا اپنے مرسا کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی حفاظت کر یو آر انٹ بائی گاڈ یو آر پروٹیکٹ بائی گاڈ اور اگر آپ خدمت کے لیے مرسہ کیے گئے ہیں خدا آپ کی منسٹری کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے خدا آپ کی کالنگ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے خدا آپ کی انوائنٹنگ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور جب تک خدا الاؤ نہ کرے کوئی خدا کے بندے کو بندی کو چھو نہیں سکتا سو so, چیپٹر سکسٹین میں خدا نے بتا دیا بنی اسرائیل کو یسی کو بتا دیا دس از گوئنگ کیا نام تھا رہا ہے یسی کو دے رہے اس کے بیٹوں کو میسج دے رہا ہے تو تم داؤد کے ساتھ جو کچھ مرضی کر اس نے بادشاہ بننا ہے میں نے اس کو بنا کے چھوڑنا ہے کیونکہ مجھے میرے دل کی موت آ رہے خدا دنیا کو بھی میسج دے رہے حالات کو بھی میسج دے رہے یو کین ناٹ ڈو اینی ہارم ٹو ٹیک جو کچھ تو مردیز کے ساتھ کر لو می بی سیون فیوچر دس چائلڈ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا کنگ آف اس رائے لویا سو یہیں گے ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے خداوند کے لیے زوردار تالی بولیں سو مجھے ساری اسٹڈی میں جو سب سے زیادہ بات پسند ہے وہ یہ ہے مین آف گاڈ فیلس نتنگ فیلس آف گاؤں خدا کی عظمت وہی قائم رہتی ہے خدا کی شہرت وہی قائم رہتی ہے خدا ہمیشہ اپنی بلندیوں پر قائم رہتا ہے اور وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کام لینا چاہتا ہے آللویہ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے